پہلا عقیدہ یہ تھا کہ ملائقہ کی کوئی حقیقت نہیں تہذیب الاخلاق اور قرآن کے حوالے سے جواب یہ بات قرآن اور احادیث کے خلاف ہے قرآن میں ایک دو جگہ نہیں سینکڑوں جگہ پر قرآن میں اس قسم کی آیات موجود ہیں مثلا فسجرت ملا اکت کلحم اجمعن از ابلیس تمام ہی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ابلیس لغین کے علاوہ. اسی طرح قرآن میں وہ مقامات جہاں جہاں فرشتوں کا ذکر ہوا ہے ملائکہ کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہے مثلا سورہ بقرہ میں دس آیتوں میں فرشتوں کا ذکر ہے سورہ آز عمران میں آٹھ آیتوں میں فرشتوں کا ذکر ہے سورہ نسا کی چار آیتوں میں فرشتوں کا ذکر ہے سورہ عراف کی پانچ آیتوں میں فرشتوں کا ذکر سورہ انفال کی تین آیتوں میں سورہ ہود کی دو آیتوں میں سورہ یوسف کی ایک آیت میں سورہ رات کی دو آیتوں میں سورہ حجر کی چار آیت میں سورہ حجر حجر حجر, حجر سورہ حجر کی چار آیت میں سورہ نہم کی 5 آیت میں سورہ اصرا کی چار آیت میں سورہ کہف کی ایک آیت میں سورہ طا کی ایک آیت سورہ انبیاء کی ایک آیت سورہ حج ایک آیت سورہ مؤمنون ایک آیت سورہ فرقان چار آیت سورہ شجہ ایک آیت سورہ احزاب دو آیت سورہ صبح ایک آیت سورہ فاطر ایک آیت سورہ شافات ایک آیت سورہ سعد دو آیت سورہ زمر ایک، سورہ مدسر ایک، سورہ نبا ایک یعنی ان اتنی آیات میں فرشتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے وَإِلْقَادَ رَبُكَ ذِلْمَلَائِكَتِ إِنِّ جَعَدٌ فِي الْأَرْضِ خَذِیفَةِ کہا تمہارے ربن فرشتوں کو کہ مجھے بنانا ہے زمین میں ایک نائب سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس ہے اسی طرح وہ عید قرآن نمبر چونتیس کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابدیس کے اسی طرح احادیث میں متعدد مقامات پر فرشتوں کا ذکر موجود ہے قادر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان علی تو قدر نژ جبر عید علیہ السلام فی کب کب مینل مشکات جن نمبر ایک, ایک یعنی کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں میں اسی طرح من قرآ فی لیلت فی لیلت له الف ملک یہ بھی مشکا جن نمبر ایک صفحہ ایک سو ستاسی میں حتم الدخانی حامیم الدخان جس نے حامیم الدخان پوری صورت کو پڑھ دیا رات میں تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا مانگت رہتا ہے ان اللہ تعالی قرآن طاها و یاسین قبل ان يخلق سماوات والارض بیالف عام فلما سمعت الملائقات القرآن قالت توبہ لئمت ينزل هذا عليها و اجواف لأجواف تحمل هذا وقوبہ دسنطن تد الم بحدہ یہ بھی مشکات ہی کی روایت ہے جن نمبر ایک صفح ایک سو ستاسی کہ جب اللہ نے سورت اور یاسین کی تلاوت فرمائی آسمان و زمین کے بنانے سے ایک ہزار سال پہلے اور فرشتوں نے اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ بڑی خوش نصیب ہے وہ امت کہ جس پر یہ آیت نازل ہوں گی یہ صورت نازل ہوں گی اور بہت ہی مبارک ہیں وہ پیٹ جو ان کو محفوظ کریں گے یعنی یاد کریں گے اور بہت مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان کی تضاوت کریں گی اسی طرح عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے اور فرشتوں کا انکار بلا شبہ کفر ہے عقائد اسلام صفح چون شرح عقید سفارینیہ عر نیا دو سو بیاسی تا تین سو اٹھاسی اور شرح ازا اتوبج صف ایک سو اکتالیس